شہید اسلام خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید صافات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رابط سورہ صافات بس سورہ یاسین نفی شفاعت کہریہ کے بعد اب اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے عز کا بیان ہے چاہے اللہ کے نبی ہوں ولی ہوں سب اللہ کے آگے عاجز ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نیت پہلی صورت کے خاتمہ میں اس بات کی تھا اس کے فاتحہ میں منکرین قیامت کا شکوہ ہے اس طرح توحید باری تعلم بھی خاتمہ اور فاتحہ مشترک ہے خاتمہ کہتے ایک صورت کا آخر فاتحہ ابتدا ہو گیا خلاصہ مشاعل ملائکہ دو دلائل لکلیاں اجز جنا تابین مطبون کا مکالمہ عباد مخلصین غیر مخلصین کا انجام عباد مخلصین کے ساتھ نمونے شکو زجرات، تخریفات دشارات آخر میں صورت کا خلاصہ یہ گیارہ چیزیں ہیں اوز بلّہ سم علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فزاجرات زجرات مشاغل ملائے لکھیں اور سات سال لکھیں شواہد اس بات توحید مشاعل ملائکہ اور شواہد اس بات توحید توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل ہیں شواہد ہیں واکسمیہ ہے صافات جو ہے نا غور فرمائے صافات جمح صافات کی اس فائل کا سیوا ہے کس اب صاف تنس ہے نا تو آپ سوال کریں گے کہ فرشتوں کو منس کیوں کہا گیا ہوگا نا آپ کا سوال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صافۃن جمع ہے جماعت ان کی کس کی جماعت انصافت ان. وہ جماعت جو صفق باندھنے والی ہے اب ٹھیک ہے مونس ٹھیک ہے نا صفات باندھی جماعت کی جماعتوں صحافتوں اس کے علاوہ بابا تانیس لفظی ہو نا اس کا اطلاق فرشتوں پہ بھی ہوتا ہے تم پہ بھی ہوتا ہے یہ اسامہ اور تلحا کیا ہیں ماننا صحیح ہی ہیں ویسے تو مذکر ہیں لیکن تانیس لفظی ہے اسامتوں طلحاتوں تانیض لفظی کا اعتبار کیا جاتا ہے غیر منصل بن جاتا ہے تو صاف کی جمع ہے صافا اس سے اشارہ ہوا کہ صاف بنانے والے فرشتے بہت آئے کیونکہ یہ جم الجماں بن گئی صاف آتاً تو جمع ہے نا جماعتوں صاف یہ جم الجم بن گئی قسم ہے ان فرشتوں کی جو صاف بنانے والے ہیں صاف بنانا فرشتے صاف بناتے نہیں ان لن صاف آ جائے گا حضرت نے بھی فرمایا صحابہ کرام کو اللہ تسفون کما تصف الملا کا تم نہیں صاف بندی کرتے ایسے جیسے فرشتے صاف بندی کرتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں تسبیح تحلیل میں اللہ کے حکم کے انتظار میں کیا باندھتے ہیں سب باندھتے ہیں فضا جرات زاجرن پس ڈانٹنے والے ہیں ڈانٹنا فرشتے شیطانوں کو بھگاتے ہیں ڈانٹتے ہیں بعض فرشتے بادلوں پہ مقرر ہیں ان کو بھگاتے ہیں ڈانٹتے ہیں فت علیات ذکرات پر پڑھنے والے ہیں ذکر کو یاد الہی میں مشہور رہتے ہیں یا فتح ذکر ذکر سے مراد یہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں جتنی ناظر ہوں یہ مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ اس سے مراد کون ہے فرشتے ہیں لیکن بعض مفسرین اس سے مراد اور بھی لیتے ہیں بعض مفسرین مجاہد مراد لیتے ہیں کیا لیتے ہیں مجاہد ڈبلو قسم المجاہدین جو سخت بنا کے لڑتے ہیں بس قسم المجاہدین کی جو ڈانٹتے ہیں کہ ان کو کفار کو ڈانٹتے ہیں چیلنج کہتے ہیں حل میں مبارک نہیں ڈانٹتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جہاد کے اندر ذکران جہاد کے بعد بھی غافل نہیں ہوتے اللہ کی یاد سے کتنی معنی آ گئے دو معنی تیسرا معنی علماء تصم ہے علماء کی جو صف بناتے ہیں صف بنانا علماء صلیحہ اللہ کی عبادت کے لیے فاجرات زاجرن کیونکہ عبادت گزار ہے تو اللہ کی یاد کے ساتھ شیطان کو زاجر کرتے ہیں نہیں فتالیات ذکراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے مشہور معنی کے لحاظ سے فرشتے ہو گئے اور پھر مجاہدین کو بھی شامل ہے علماء صلحاء کو بھی شامل ہے یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ ایک ہے اللہ کیا ہے سب اس کی عبادت کے مشغول ہیں ورنہ کوئی اور معبود ہوتے تو آخر ایک دو فرشتے تو اس کی پوجا پو وجا کرتے نا کوئی اور معبود برحق سب پاتے رہے خدا کے سوال انہ کملہ واحد جواب قسم اور دعوی توحید بے شک معبود تمہارا البتہ ایک ہے رب السم آباد دلیل عقلی نمبر ایک وہ مالک ہے آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے اور رب ہے مشارق کا مشارق کے نیل کو اپنی تریکو تین سو پینسٹھ سورج کی مشرقیں کتنی ہیں آپ کئی دفعہ تحقیق کر چکے ہیں ہم تین سو پینسٹھ مشرقیں انا زین سما دلیل عقلی نمبر دو بے شک مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو ساتھ زینت کے کی. وہ زینت کیا ہیں یعنی ستارے ہیں ادھر تم یہ نہیں سوال کر سکتے کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں کر سکتے ہو سوال نہیں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں کیا فرمایا اچھا میرے عزیز اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ستارے آسمان کے اندر مرکوز ہیں کیا فرمایا ستاروں کو ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ کا کیا کیا مزین کیا اب دیکھو نا یہ چھت ہے ایک تو یہ ہے کہ چھت کے اندر بلب لگے ہوئے ہوں دوسرا یہ کہ لٹکا لٹکائے جائے جیسے یہ لٹکے ہوئے ہیں بھوت ہاں پنکھے ایسے اگر لٹکا دیا جائے بل تو چھت کے لیے زینت ہوں گے یا نہیں اب چھت میں مرکوز بھی نہیں اس کے لیے کیا بن رہے ہیں زینت بن رہے ہیں واہ حفظ میں کل شیطان بار حفظم سے پہلے حفظنا مقدر ہے کیا مقدر ہے جی حفظ نا ہا حفظن حافظ ہا حفظن اور ساتھ ساتھ دیکھو اجز جنات جنات جو ہیں عجز ہیں وہ آسمان کی خبریں نہیں سن پاتے حفظ نہ ہا حفظ حفاظت کی ہم نے آسمان کی حفاظت کرنی ہر شیطان سرکش سے اجز جند آ گیا لا يسمعون تری حفاظت آسمان کی حفاظت کیسے کی تری حفاظت کہ نہیں کان لگاتے جنداد طرف جماعت بلند کے نہیں کان لگا سکتے نہیں کان لگا سکتے جنات طرف جماعت بلند نہیں کان لگا سکتے کیوں کہ وہ جاتے ہیں سننے کے لیے تو بم باری ہوتی ہے بم دیکھا ہے نا اے شہاب ثاکم ان کے پیچھے لگتا ہے وہ یقاف اور بم باری کیے جاتے ہیں ہر جانب سے دوہور بھگانے کے لیے یہ تو عذاب دنیا بھی ہوا ان کے لیے والحم عذاب واسف اور ان کے لیے عذاب دینی ہے یا عذاب اخر بھی ہے ویسے پوری بات نہیں سن پاتے جنات کوئی ادھوری ادھوری بات سن لیتے ہیں سمجھ رہے ہو بھائی پوری بات نہیں سن پاتے آسمان سے کوئی ادھوری ادھوری بات اچک لی پھر وہ کہہروں کو آ بتا دی انہوں نے ایک سچ کے اندر سو جھوٹ ملا دیا آ اللہ من خطفہ مگر وہ جن کے اچکتا ہے کسی بات کو خطفہ من بات کلمہ مگر وہ جن کے اچکتا ہے کسی بات کو بس پیچھا کرتا ہے اس کا شولہ چمکتا ہوا بمپاری ہو گئی فس ہیں دلیل اقلی بر امکان قیامت مت توحید کے بعد اب کس کا بیان ہے جی قیامت کا دلیل عقلی بر امکان قیامت پس پوچھتوں تو ان سے کیا وہ زیادہ سخت ہیں بیت پیدائش کے یا جن کو ہم نے پیدا کیا یہ پہلے جن کو اللہ نے پیدا کیا جی آسمان کو زمین کو دوسرے مقام پہ ہے نا لاخل کچھ سماوات بال ار اکبر و تمہاری پیدائش سے تو آسمان و زمین کی پیدائش بڑی ہے ہم نے ان کو بنایا کیا وہ زیادہ سخت ہیں بیت بار پیدائش کیا جن کو ہم نے پیدا کیا یہ تو کمزور ہیں انسان بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو چپکتے گارے سے تین مانا گارا لازم مانا چپکتا چپکتے گارے سے وہ جو چمٹ جاتا ہے گارا چمٹ جاتا ہے اسے پیدا کیا عجبتا, بال عجبتہ تھا بال تعجب کرتا ہے تو ان کی تقزیب سے اور وہ مسکری کرتے ہیں عقیدہ آخرت سے مسکری تو کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیسے ہم اٹھیں گے یہ مسکری کرتے تھے وہ اعزاز حک کرولا یسکروں اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں نہیں سمجھتے اور جب دیکھتے ہیں کوئی معجزہ آیا ترمانہ معجزہ جب دیکھتے ہیں کوئی معجزہ تو پھر بھی مذاق کرتے ہیں وہ کالو ہے اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر جادو ہے سری موزے کو دے کے کیا کہتے ہیں جادو ہے سری اب آگے کیا ہے جی ایزا متنا و کنہ تراب و ایزام علا مباس اس کا ماکبل کے ساتھ رقط ظہر نہیں ہے کیونکہ پہلے موزے کا بیان اب قیامت کا بیان آ گیا. وہ بات ہی سمجھ بغاہ ربط نہیں معلوم ہوتا تو اب ربط سنیے وہ معزے کو انہوں نے کیا کہا جی جادو کہا اس لیے جادو کہا کہ اگر وہ معزے کو مان لیتے تو کس کو ماننا پڑتا حضور کو ماننا پڑتا نا جب حضور کو ماننا پڑتا تو حضور کی سب باتیں مانی پڑتی نا اور ان میں کون سی بات ہے کیا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت بھی واقع ہونے ہو نہیں آگے سمجھ یہ ربط ہے کیا جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم اٹھائے جائیں گے ہم بھی اور باپ دادا ہمارے پہلے بھی کل نام جواب شکوا آپ فرما دیے جی ہاں ہاں اٹھائے جاؤ گے نام کے بعد تو باسون مقدر ہے ہاں اٹھائے جاؤ گے تم اس سال میں کہ تم زلیل ہوگے ذلت میں زجر تم واحدہ اب وقوع قیامت کا بیان ہے پہلے دلیل اقلی تھی امکان قیامت پہ اب وقوع قیامت قیامت جلدی دیوا کے ہوگی بات اسرافیل سور پھونکے گے سب قبروں سے نکال کھڑے ہوگے گے پر سوائے اس کے نہیں کیا مت ڈانٹ ہوگی اے ڈبل مل ڈانٹ کون سی ڈانٹ جی آ سور اصرافی بس اچانک وہ زندہ ہو کے دیکھیں گے کیونکہ آدمی جو زندہ ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے اچانک نہیں حیران ہو کے وکال و حسر تھے مجرمین اور کہیں گے ہے ہماری بربادی جس کا ہم انکار کرتے تھے وہ دن تو آ گیا یہ دن ہے جزاک فاضہ جو فقال الحم مقدر ادھر تو ان کو کہا جائے گا یہ دن ہے فیصلے کا جس کو تم جٹھلاتے تھے اوحر اللہ ظالم کیفیت حشر کفاک کیفیت حشر کفاک اوح شروع سے پہلے مقدر ہے الملۂ کا ہم فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اکٹھا کرو ان ظالموں کو اللہ دین ظالموں کے نیچے لکھو مطبوعین ایک کیفیت حشل کفار ہے اور ان میں مطبوعین بھی ہیں اور کیا ہیں جی تابین بھی ہیں اور ان کے معبودان باطلہ بھی ہیں تینوں کو اکٹھا کرو ظالموں کو یعنی مطبعین کو و ازوا اور ان کے جوڑے جوڑوں میں کیا لکھو گے جی تاب و ماکانو یا اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے مابودان باطلا لیکن ان مابودان باطلا میں شیاتین آ جائیں گے اور جو گمراہ پیر ہے وہ بھی آ جائیں گے بت بھی آ جائیں گے ہم بیا نہیں آئیں گے نیک لوگ بھی نہیں داخل ہوں گے ایسے منگا کیونکہ آگے مسئلہ ایسا ہے نا اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے سوائے اللہ کے فہدو ہوم بس لے جاؤ سب کو طرف راستے جہنم کے تو جہنم کی طرح نیک جائیں گے یا شیاطین ہوں گے یا ان کے بت یا گمراہ پیر وقف و اور ٹھہراؤ ان کو ان نہ مصول ان سے ہم کچھ پوچھ پاچھ کرتے ہیں ٹھہرات ہو ان کو یہ جیسے مجرموں کو ٹھہرا جاتا ہے مالک ملات اب پوچھ پاچھ شروع ہو گئی ارے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے دنیا کے اندر تو گمراہ پیر جاتے تھے نا کہتے تھے مریدوں کو کہ ہمیں نذرانہ دے دو فقیر غامن فقیر کیا غامن آ پار لے جائیں گے جی پولسرا سے پار. پار لے جائیں گے اللہ نے فرمایا میں اب تو کرو نا ایک دوسرے کی مدد پھر مدد کیا کرے بل ہو بولیاؤ بل وہ آج کے دن صوفی بنے کھڑے ہوں گے مستثر میں انمنا ہاں صوفی دے پتر بنے سے چپ کر کے کھڑے ہوں گے وق ملا باز ملا یہ یا مکالمہ ہے مکالمہ فریقین فریقین یہی ہیں تابعین اور مطمعین مکالمہ فریقین اور متوجہ ہوں کے بعض ان کے اوپر باز کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے تعلق کہیں گے تابعین بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس زور شور سے یمین مانا ارے میاں زور شور کیونکہ دائیں ہاتھ میں کیا ہوتی ہے طاقت ہے نا آتے تھے تو ہمارے پاس زور شور سے ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ آتے تھے ہمارے پاس قسم کھا کر یہ بڑے لیڈر جاتے ہیں نی ووٹ لینے کے لیے تو قسمیں کھاتے ہیں یا نہیں ہاں خدا کی قسم قرآن کا نظام چلائیں گے جھوٹ بولتے ہیں یہ تو تابین کہیں گے کالو بلم تھکون مطمعین جواب مطمعین کہیں گے مطمعین بلکہ نہ تھے تم مومن بھائی تم خود ہی مومن نہیں تھے ہمارا کیا قصور ہے اور نہ تھا واسطے ہمارے تمہارے اوپر کوئی زور اور تسلو بلکہ تھے تم ہی قوم سرکش اب سن لو کہ ثابت ہو چکا ہم سب تاب پہ بھی اور مطموئین پہ بھی ثابت ہو چکا پس ثابت ہو چکا ہم سب پہ حکم عذاب کا قول سے مراج کہ ہے جی حکم یا بات ثابت ہو چکی ہمارے پر بات عذاب کی ہمارے پروردگار کی طرف سے اب ہم سب چکھنے والے ہیں عذاب کو خواہ ہوا یہ مطمئن کہہ رہے ہیں پس گمراہ کیا تھا ہم نے تم کو بلا اقرا زبردستی نہیں کی تھی کیونکہ ہم بھی خود گمراہ تھے تو کیا شاعر کا کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے گے وہ آج کے دن عذاب کے اندر شریک ہوں گے انا خزال کا سنت اللہ ہے بے شک اس طرح کریں گے ہم مجرمین کے ساتھ ان کانو اسلام ڈاٹ کام اسباب ہرمان محرومی کے اسباب جرم اول انکار توحید محرومی کے اسباب میں سے پہلا جرم ہے انکار توحید بے شب وہ تھے جب کہا جاتا ان کو لا الہ الا اللہ توحید تو تکبر کرتے تھے وہ یقولون آئینہ یہ جرم دو میں انکار رسالت دوسرا جرم ہے انکار رسالت اور کہتے تھے کیا کہ بے شک ہم البتہ چھوڑ دیں اپنے محبودوں کو باوجہ شاعر مجنون کے بل جاب الحق یہ جور بولتے ہیں تردید مشرقین بالکہ لایا ہمارا محبوب حق بات اور تصدیق کرتا ہے وہ پہلے رسولوں کو بھی انقم الزائق الرضابل اعلان اعلان انجام بے شک تم چکھنے والے ہو عذاب دردناک کو اور نہیں بدلہ دیے جاتے تم مگر ان اعمال کا جن کو تم کرتے تھے اللہ عباد اللہ مخلصین یہ استثناء ہے نیک بندوں کی بشارت لکھو مگر اللہ کے وہ پیارے بندے جو چنے ہوئے ہیں برگزیدہ ہیں بشارت یہی لوگ ہیں ان کے لیے رزق ہوا معلوم خواقع کے بدل ہے رزق سے یعنی میوے ہوں گے اور وہ عزت دیے جائیں گے اعزاز و اکرام میں ہوں گے فی جنات جاتی بیچ باغات ایشوارام کے اللہ سورور متقابری اللہ سورجار مجرور متعلق متقابلین کے ہے موخر کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اوپر تختوں کے یہ اس وقت جب مجلس بھی قائم کریں گے جو طاق بے قاسم ان پہ جام شراب کی گردش ہوگی ان پہ کس کی گردش ہوگی آ جام شراب کی گردش ہوگی اس شراب طہور ہوگی پاک شراب پھیرے جائیں گے ان کے اوپر پیالے شراب جاری گے۔ باعض وہ شراب جو سفید ہوگی کہ لذت بمنے لذیذ لذت بمنِ لذیذ لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے نہ تو اس شراب میں سر کا چکرانہ ہوگا اور نہ وہ اس سے بدمست مست ہو گئے بھائی باقی سب و آرام ہوں لیکن گورنمنٹ نہ ہو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو فرمایا گورنمنٹیں بھی آ جائیں گی بھئی ہماری گورنمنٹیں یہی ہے نا کنٹرول کرتی ہیں ہمارے اوپر یہ ایک دن میں نے مذاق میں کہا کہ بھائی تم تو میرے سامنے کان پکڑتے ہو نا شگر دو یہ بتاؤ کہ ہم کس کے سامنے کان پکڑتے ہیں بتاؤ چپ جواب نہیں ہے اچھا جواب واضح ہے اچھا تو گورمنٹ بھی وہاں آ جائیں گی وائ دا صرت در تین اور ان کے پاس بیوی ہوں گی ایسی بیوی جو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے والی ہوں گی یعنی باہیا بیبیوں. کیا؟ ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی خوبصورت ہوں گی کہ اپنے خامدوں کی نگاہوں کو نیچا رکھیں گی یعنی ان کے خامدوں کی نگاہ دوسری طرف نہیں اٹھے گی صرف کس پہ رہے گی اپنی بیوی پہ رہے گی یہ دونوں مانے آگے سمجھ اور نزدیک ان کے ایسی بیوی ہوں گی جو نیچے رکھنے والی ہوں گی اپنی نگاہوں کو یا کس کی نگاہوں کو خامدوں کی نگاہوں کو ای نین یہ ان جمع ہے کی پہلے میں آپ کو ایک قانون بتا دوں یہ اف الفال ہونا اس کی جمع فولون کے وزن پہ آتی ہے اف احمر ہے تو احمر ہے مذکر اس کی مونس کیا آئے گی ہمراہ یہ اف فالا ہو گیا اف المضکر فالا مونس ان دونوں کی جمع کیا آتی ہے فولون آتی ہے جب جبر کی جمع بھی ہومرو اور دن کی دن جمع دن بھی کیا ہومر فولون اب آئن افال کے وزن پہ لفظ کیا آیا جی آئن بر وزن افل آئن کہتے ہیں اس مرد کو جس کی موٹی آنکھیں ہوں تو اس کی مون لس کیا آئے گی آئن کی اینا بروزن پالا موٹی آنکھ والی عورت اور آین اور اینا. افل فل آ نا ان دونوں کی جمع فولون پہ وزن پہ ہو یا نہیں وہ ہوگا او کیا اوی نظن فولون تو یا چاہتی ہے میرا باک پر مضموم نہ ہو کیا ہو مقصور ہو تو کسرہ دے دو او یہ ہو گیا سمجھ آ گیا یہ نون اچھا جی یہ این ان بار بار آئے گا اس لیے تحقیق میں نے کر دی ہے اچھا جی کا مانا جی کیا موٹی موٹی آنکھوں والی کاننا اے وہ ایسی گوری ہوں گی چمکدار ہوں گی گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ بھائی مرغی کا ہو نا تو جب تک پوشیدہ ہو مرغی کے نیچے ہو نا بڑا چمکدار ہوتا ہے باہر کی ہوا لگے تو پھر چمک کم ہو جاتی ہے یہ بیم فا اکبال اباز یہ تو سالون مکال میں مخلصین, مخلصین کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی اور وہ آپس میں مکالمہ کریں گے متوجہ ہوں گے بعض ان کے اوپر بعض کے مخلصین ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہے گا ان میں سے کہنے والا یار میرا ایک یار تھا دنیا میں بے شک تھا میرا یار کریم وہ کہتا تھا تعجب کے ساتھ مجھے کہتا تھا کیا بے شک تو ہے تصدیق کرنے والوں سے کوئی میاں مولا تو بھی قیامت کو مانتا ہے کیا قیامت نہیں آنی ایز آ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم جزا دیے جائیں گے بدلہ دیے جائیں گے یہ کون کہتا تھا جی میرا ایک یار تھا بدماش منکر قیامت مجھے کہتا تھا وہ مولا تو بھی قیامت کو مانتا ہے میں نہیں مانتا وہ یار نظر نہیں آ رہا منکر قیامت یار نظر نہیں آ رہا بحث کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دیکھو گے گا کیا حال ہے دیکھنے کا عارض کریں گے ہاں دیکھیں گے تو اللہ اجازت دیں گے تو جھانکیں گے تو سردار صاحب کہاں پڑے ہوں گے دو کے اندر سنجے جی کہاں ہے جی کالا فرمائے گے اللہ حال انتم انتمط کیا ہو تم جھانکنے والے پر جھانکے گا دیکھے گا اس کو درمیان جہنم کے یا جہنمے دیکھے گا تو یہ واحد اور مخلص کہے گا اے, اے اے تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا تو اعتراض کرتا تھا وہ مولا میں من قیامت کیا ہوں تو مانتا ہے میرے گرا کرنے چاہتا تھا اب دیکھ مزے چکھ رہا ہے سردار صاحب کالا کہے گا قسم اللہ کی ان بمن انہ ہے تاکہ قریب تھا تو البتہ ہلاک کر مجھ کو اور اگر نہ ہوتا فضل میرے رب کا تو ہوتا میں بھی تیری طرح گرفتاروں میں سے محضرین منا گرفتاروں میں سے آفا نہ آفام بے یہ بکیہ مکالمہ ہے یہ مخلصین کا بکیا مکالمہ چل رہا ہے اور حمزہ استفام ہے نا یہ استفام تلزز کے لیے ہے کس کے لیے ہے جی تلز کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کیا پس ہم نہیں مرنے والے نا بھائی کیسے اب تو ہم نہیں مریں گے نا خوشی سے کہہ رہے ہیں یعنی باقی ایسے ہے کہ ہم مریں گے نہیں بس جو موت آ چکی پہلے آ چکی اب تو خلود ہے نا باسط کی استفام تلز کا ہے کیا پس ہم نہیں مریں گے نا مگر موت ہماری پہل ہی اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے انا بے شک یہ کامیابی ہے بڑی مخلصین کا بحشت میں داخلہ پہنچ جانا خلود بہشت یہ بڑی کامیابی ہے لمصا ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرے عمل کرنے والے شہید اسلام ڈاٹ کام